الشرا بسم اللہ الرحمن الرحیم المن شرح اللہ کا صدرک وزانہ ان کا بزرک اللہ ظاہرک رفانال کا ذکر کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا انشراہ نہیں دے دیا آپ کو اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا اللہ انقدا ظاہرک جو آپ کی قبر کو دوہرے کیا دے رہا تھا توڑے دے رہا تھا و رفان کا اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ان مع اس نے ان نمال اس تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے فیضہ فرغ تفنسب وضا رب کا تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے یہ مشکلات قرآن میں سے ہے عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فکرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ پر حقیقت میں بات کون سی ہے اور کہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے تین سال کی جو بھی کشے بنی ہاشم کی قید ہے وہ بات کی بات ہے جو, جو یوم تائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بات کی بات ہے یوم اور بہت بعد میں آ رہا ہے یہ اصل میں کیا ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھا رہے اور رسالت کا فریدہ ایسا ہے کہ جاؤ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ اب کہاں وہ کیفیت دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے کہاں یہ کہا اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت کیا اس کی کیفیت ہے اس کے قلب کی اس کی روح کی کیا انشراح ہے کیا ان ہے کن بلندیوں پر اس وقت ہوا ہے کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس پر تیراکی کر رہا ہے اور کب جا رہا ہے جا رہا ہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے دیکھو ذرا یہ یہی شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے اوپر کہاں وہ کیفیت علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے شیخ ابد القدوس گنگو ہی رحمت اللہ کا قول دیا ہے وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں اچانک اقامت کی آواز آ گئی اب جماز کھڑی ہو ہے تو وہ آر کھڑا ہونا ہے اب میں جانا ہے تو کہا کیا جھنجھ کر کہا حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا اس فتح جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل تھی اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے روکو چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا تو اس کا حکم ماننا آپ نے آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑھے رہے ہیں ابھی سر نہ اٹھائیں لیکن وہ تو کہے گا کہ اللہ اکبر تو اس سر آپ نے اٹھانا ہی ہے تو وہ ایک اور نظام ہے وہ نظام با جماعت ہے اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی ترف ہو اس کے کچھ اور تقاضے ہوتے ہیں تو جیسے حضرت موسا سے کہا گیا ہر دفعہ آپ لوگ ازہ بلاف راؤن اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے وہ خاتمہ مقادمہ مل رہا ہے تو جو لذت اس میں تھی اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہوا ہے اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے مظاہر سے اگچے وقت کا مجھے احساس ہو رہا ہے کہ وہ تو گھنٹہ پروں پورا ہو رہا ہے اور ہم نے تو ابھی یہ چار صورتیں ختم نہیں کی کہ یہ بارش کا ایک بتایا ہے مثال کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں نہایت صاف شفاف اس میں تو کوئی قدولت نہیں ہوتی وہ تو ڈسٹل واٹر جا رہا ہے وہ اوپر گیا پھر وہ گیا اس نے بارش کی شکل اختیار کی جب بارش بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل پھر یہ ہو رہی ہے یہ, یہ. یہ ہے ایک سیر الاح اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا نہ پاکیزہ لطیف کیفیت اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں اب آپ دھو رہے ہیں تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدور ہوتا ہے کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے کچھ کہہ دیا کسی نے شکرا چس کر دیا اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ پھر رات کو کھڑے ہو جائیں سحری اللہ سیر اللہ، سیر عن اللہ, اللہ یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریدہ رسالت ہے یہ بھی سیر اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے لیکن اس وقت عن اللہ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب دیکھیں جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے اللہ کی طرف تو پشت ہے اس حوالے سے وہ عروج ہے یہ نزول ہے اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاخ گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جس سے عروج کی لذت حاصل ہو گئی ہو یہ ہے وہ سختی علم نشرا ال کا صدر وزانہ ان کا وزرت الزی ان کا ظہرت و رفانہ لا ذکرت ان مع اس نے یسرا فیضا فرق نہ فن سب اے نبی وہ وقت آ جائے گا آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا پھر آپ حقصو ہو کر وہ جو آخر میں آیا ازاج اللہ خلون فی اللہ پھر آپ ہما, تن ہما وقت اسی کام میں لگ جائیے اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا اللہ فرفی العال بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں یہ آپشن ملا ہے چنانکہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر جب آپ نے نماز پڑھائی ہے بیماری نظر سی کمی ہوئی تھی باہر آپ آئے ہیں حضرت احبوبکر نماز پڑھا رہے تھے حضرت ابو بکر کے پاس جا کر آپ جو ہیں بیٹھ گئے اب حضرت ابو بکر جو ہیں وہ اقتدار کر رہے ہیں حضور کی اور پوری جماعت کر رہی ہے ابتدا حضرت ابو بکر کی یہ نماز ہے آخری با جماعت نماز اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے ایک اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے اور نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے تو بندے نے اللہ کو قبول کر لیا ہے حضرت بکر رو پڑے اور لوگ حیران ہوئے رو کیوں نہیں ان یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں ان کے سمجھ میں آگیا تھا کہ جی آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر دے دیے تو یہ فیصلہ اللہ وفی رفیق یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے کہاں وہ کیفیت کہاں یہ کیفیت اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں رائے الناس سید خلول رفیدین اللہ افواجہ ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت تھی یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے یہ دوسرے مکہ اور مدینہ کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہر دوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد تو بس پھر آپ ہما تن ہما وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے بارک اللہ قرآن کم بلایا صورت الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صورت بھی نفسیاتی فلسفیاتی اعتبار سے بہت اونچی ہے اور وہ کیا ہے سمجھ لیجئے جب کبھی اللہ کا بندہ کوئی جس کی اخلاقی حص بیدار ہو بات وہیں سے چل رہی ہے اخلاقی حصہ فجورہ و تقواہ وہ اگر کسی بگڑے ہوئے معاشرے میں بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر خود غرضی ہے ظلم ہے ہر جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں جھوٹ ہے دھوکہ ہے فریم ہے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت کے نہیں خود ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی بہت بڑی مثال موجود ہے شاید بڑی ہی نمائندہ جو مثال ہے دنیا کے اندر اس چیز کی ہے اس میں کوئی غور کر رہا ہے تو غور کر کے بالآخر بسا اوقات انسان اس دگ پر پہنچتا ہے کہ انسان ہے ہی بہت حقیر اور بہت گندی مخلوق اس میں خیر ہے ہی نہیں خیر کا کوئی پہلو نہیں اور یہ میں آپ چرچ کر دوں آج کے سارے جو ماہرین نفسیات ہیں ان سب کا حاصل یہ ہے کہ انسان میں کوئی آلا شہ ہے ہی نہیں یا پیٹ ہے یا اس کا اس کی شہوت ہے یا حب تفمک ہے اینیمل انسٹنکٹس ہے کسی خیر کا مجھے کسی بھی جو بھی ہو آپ کا سائیکالوج ان کو بتا دیجئے کہ وہ کسی خیر کا بھی آپ کے اندر کوئی سراغ لگا کر بتا سکے یہ جو ایک آتی ہے انسان کے اوپر مایوسی حساس انسان پر اس میں یہ صورت نازی ہوئی ہے کہ انسان شر ہی شر نہیں ہے گند کی پوٹ ہی نہیں ہے اس میں بڑی بلندی کا پہلو بھی ہے بتی ہے بس زیتون گواہ ہے انجیو اور گواہ ہے زیتون وہ تورے سی اور گواہ ہے وہ پہاڑ دورے سینا وہ حاضل بلدل امین اور گواہ ہے یہ شہر امین عمل والا شہر لقب خلقمن انسان افی آخر تقویم ہم نے تو انسان کو بہت بلند حساب پر بہت عمدہ تخلیق پر بنایا تھا اب قسموں کا اس کے ساتھ ربط کیا ہے تین انجیر یہ اس علاقے میں کثرت سے ہوتی تھی اور کہتے ہیں کہ اس پہاڑ کا نام بھی جبل تین تھا جہاں حضرت نو علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کی ساڑھے نو سو برس تک زیتون اس پہاڑی کا نام ہے اور وہاں زیتون کے درخت تھے جہاں حضرت مسیح علیہ السلام نے سرمن آف دا ماؤنٹ مشہور پہاڑی کا واس اسی پر آپ کے آزاد تبلیغی باعث ہوئے تور سینین تو واضح ہے حضرت موسا علیہ السلام کو جہاں ہم کلامی حاصل ہوئی حاضر بلد الامین اور یہ امن والا شہر جس میں محمد الرسول اللہ دعوت و تبلیغ کے فریضہ انجام دے رہے ان شخصیتوں کو اصل میں ان مقامات سے مراد یہ شخصیتیں ہیں اگر کسی کا خیال یہ ہے کہ انسان میں کوئی خیر ہے نہیں تو دیکھے ہمارے بندے نوح کو یاد کرے ہمارے بندے ایشا کو یاد کرے وہ بھی تو انسان تھا جو رب سے ہم کلام ہوا تھا اور دیکھ لیں اس بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دیش بلد امین میں نظر آ رہا ہے کیا تمہیں ثبوت نہیں مل جائے گا کہ انسان میں تو بڑی عظمت رکھی تھی ہم نے یہ دوسری بات ہے آپ اپنے آپ کو حیوان ہی سمجھ لے حیوان بنا لے کل نظیر نس اللہ فانسا ہوں یہ تو آپ کا کام ہے آپ نے کیا ہے یہ گراوٹ تو آپ کو ملی ہے حقیقت میں اللہ تعالی نے بنایا تھا وہ تو بہت اونچے مقام پر بنایا تھا آدم مسجود ملائک آدم خلق تو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے بلاک کرم نہ بنی آدم و بحب بر یہ ساری آیات جوتری قرآن مجید میں تو انسان سرست کے اعتبار سے کچھ کمزور ہے فطرت کے اعتبار سے بہت بلند ہے یہ میں دونوں الفاظ بار بار استعمال کر رہا ہوں اب ان تمام چیزوں کی وضاحت ممکن نہیں ہے اس کا روحانی وجود سب سے اونچا ہے اس کا حیوانی وجود بہت نیچے ہے اصل میں اس حیوانی وجود میں آ کر یہ نیچے چلا گیا ہے وہ تین و زیتون وطور سینی ن و حاض المین لقن خلنگن انسان افیہسن تقریم ہم نے انسان کو بنایا تھا بہترین حساب سے سم رد نہ ہو صاف اب اسے اس جسد حیوانی میں ڈال کر در حقیقت نیچے پہنچا دیا گیا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا اب اوپر اٹھنا ہوگا اوپر اٹھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے الزین عامن عمل سالحات اب یہ ایمان اور عمل صالح ہے جو تمہیں اس پستی سے نکال کر اوپر لے آئے گا جس مقام پر تم پیدا کیے گئے ہو اس مقام تک پہنچنے کے لیے پہلی محنت کیا ہے آپ کے شعور اور ذہن کی آزمائش ہے کہ اللہ کو پہچانتے ہو یا نہیں اور دوسری محنت حامل سوال ہے ازین عامن عام الصوال خاتے فلاح مجرون غیر ممنون تو ان کے لئے تو اجر و ثواب ہوگا جو اس کا سلسلہ کبھی منقطع ہی نہیں ہوگا فمال یو قزل ہو کا ماد اب اس کے ساتھ ہی ایک بات ایسی جوڑ دی کہ اگر تمہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بلند ہیں کچھ پست ہیں کچھ گھٹیا ہیں کچھ بڑیا ہیں تو سوال یہ کہ اس کا کوئی نتیجہ بھی نکلنا چاہیے کہ نہیں پھر کیا چینج ہے جو تمہیں آبادہ کرتی ہے جدا و سزا کے انکار پر الحسا ہوا ہو بے حاکمین کیا اللہ تعالیٰ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے تو کیا کوئی حاکم ایسا بھی تم نے دیکھا کہ جو اپنے نیکوکار بندوں کو اور اپنے غداروں کو اور اپنے باغیوں کو ایک جیسا کر دے تو اگر انسانوں کے اندر یہ دونوں طرح کے کردار موجود رہے ہیں جو تمہیں زیادہ نظر آ رہے ہیں وہ تو دوسری طرح کے ہیں ہم نے بھی تمہیں دکھا دیے نا موسا بھی اللہ کا بندہ تھا انسان تھا عیسا بھی تو ایک انسان تھا یہ محمد بھی چلتے پھرتے جو ہے ثبوت ہے انسانی عظمت کا یہ انسان کے اندر عظمت بھی ہے اگرچہ ادر اگر متوجہ نہیں ہوگے تو واقعی حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے اولائک کل انعام بل ہم ابل بار قرآن عظیم